کہ جب حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ کا ان کی شہادت ہوئی اس کی ابتدا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بنی امیہ سے تھے جو ایک فیملی ایک قبیلہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ کے زمانے میں دمشق اور شام کے والی گورنر حضرت امیر ماویہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی اندھوناک ناک تھی کہ ہم یہ تو قصہ بیان کرتے کہ امام حسین کو دس دن پانی نہیں دیا گیا آپ یہ بھی تو بیان کریں کہ حضرت عثمان غنی پر چالیس دن پانی بند کیا گیا اور بلوائیوں نے عبداللہ بن صبا ایک یہودی تھا اس کی یہ سازش تھی بہت بڑا قصہ ہے طویل ہے اس کی سازش سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور کچھ غلط فہمیاں بھی پھیل گئیں شہید ہونے کے بعد میں جب حضرت علی خلیفہ بنے تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ خلیفہ حضرت علی ہی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالان ان کی مخاسمت حضرت علی سے یہ ہوئی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو جس نے بھی تلوار حضرت عثمان پر ماری تو اس وقت حضور حضرت عثمان ردی اللہ عنہ کی زوجہ جو ہیں انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں جن کا نام نائلا تھا حضرت امیر مامیا نے انگلیوں کو لیا اور جب امیر المومنین بن گئے حضرت علی ان سے حضرت عثمان غنی کے بدلے کا تقاضا کیا کہ اب اس قوم سے بدلہ لے اب ان کا مطالبہ بالکل درست تھا اور ان کے مطالبے میں کئی صحابہ کرام شامل تھے خود ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو وہ بھی اس مطالبے میں شامل مطالبہ تو صحیح تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ رد اپنے علم و تدبر سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے اگر بدلہ لیا تو سلطنت اسلامیہ ٹوٹ جائے گی حالات اتنے نہیں یہ کہتے تھے بدلا لوں وہ کہتے تھے کہ کیا نام ہے اس وقت حالات ایسے نہیں جس میں جو مقاصمت ہوئی جو رنجش ہوئی اس کا سبب یہ اور ظاہر ہے دونوں طرف صحابہ کرام علی مدوان جو ان کا گروہ تھا ہم کسی پر لانتان نہیں کر سکتے مگر اہل سنت کا مذہب یہ کہ حق پر حضرت علی تھے یہ تو طے ہے اب آئیے تھوڑی سی باتیں اس میں اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی اس میں کیا معاملہ تھا کیا سلسلہ تھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے بہت عمدہ آزواز میں سمجھایا فرما یہ بتاؤ کہ کیا ہم اس جنگ میں موجود تھے کہ ہماری تلواریں اس جنگ میں چلی تو سائل نے کہا کہ نہیں فرما جب اللہ تعالی نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں کہیں واقعہ بیان کریں تو کسی کی شان بے ادبی ہو تو دونوں طرف صاحبہ کرام علی مردوان ایک بات تو یہ دوسری بات آئیے خود حضرت علی کا اخلاص شاہ عبد الحق محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد پر ایک کتاب لکھی تکمیل المان وہ ہمارے پاس موجود ہے اس پہ اس مسئلے میں نشان بھی لگا ہوا کسی نے حضرت علی ردی اللہ عنہ سے بڑا معقول سوال کیا کہا علی رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تو اسلام اتنا پھیلا یعنی مانین زکوٰۃ کو کچل دیا گیا مسلم قذاب سے یمامہ میں جنگ ہوں جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اسے کچل دیا گیا اور یہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ صحابہ دس ہزار کی تعداد اور مسلم قذاب کی فوج ایک لاکھ تھی بہت سخت رن پڑا اسے بھی کچل دیا بہت بڑی فتوحات بھی ہوں اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تو فتوحات کا تانتا بن گیا قائل سر و کسرا فتح ہوئے جو زمانے کی سپر پاور بغداد بسرا یعنی کہاں کہاں تک فوجیں پہنچ گئیں اور حضرت عثمان غنی رضی یا لانوں کے زمانے میں بحری جنگیں ہوئیں جو کشتی ہوتی ہے کسی نے حضرت فاروق اعظم کو مشورہ دیا کہ ہم کشتی کے ذریعے سے اگر دوسری حکومتوں پر حملہ کریں یہ بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ سکتی اور اسلام پھیل سکتا تو حضرت فاروق اعظم نے اس وقت تک کشتی دیکھی نہیں فرمایا پہلے دکھا کشتی کو دیکھا گیا اس پر چل کر حضرت فاروق اعظم نے جب اس کے معاملات کو دیکھا فرمایا میں اس میں جنگ کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں مجھے خطرہ زیادہ لگتا ہے فائدہ کم نہیں ہوئی جنگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ اللہوں کے زمانے میں جب بحری جنگیں شروع ہوئی تو اسلام بلاد عرب سے نکل کر اجم تک پہنچ گیا بہت بڑی فتوحات حضرت علی اللہ عنہ کے زمانے میں خانہ جنگی ہوئی آپس میں لڑے تو آپ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا پوچھنے والا جو تھا اس نے یہ کہا تو دیکھیے حضرت علی نے بجائے کسی پر لانتان کرنے کے بڑا شاندار جواب دیا جس کو شاہ ابد الک محبدی دلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں بیان کیا فرمایا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں فتوحات اس لیے ہوئیں کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں سلسلہ اس لیے بڑا کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے حضرت عثمان غنی اللہ لانو کے زمانے میں یہ سب اس لیے ہوا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے اور میرے زمانے میں کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے مل گئے تمہارے جیسے اس آدمی کی زبان بند ہو گئی اور اس کے بعد کوئی سوال کر نہیں سکا سمجھ گئے آپ تو یہ اس کے کیا تھا سوال آپ کا بتائیے اسی سا کچھ ہاں یہ اب کیا ہوا حضرت علی کے دور میں دو گروہ بن گئے ایک تو وہ صاحبہ کرام جو ہم عقیدہ تھے ہم جن کا عقیدے فالو کا ایک وہ تھے اور ایک اس میں انتہا پسند ایک گروپ بن گیا اچھا یہ کیوں بنا یہ سن لیجی اب آپ ہوا یہ کہ صاحبہ کرام اہم ردوان میں طے ہوا کہ حضرت علی اور امیر ماویہ کا تنازع جو ہے اس کو طے کیا جائے تو حضرت امیر معویانی میں ایک حکم بنایا حضرت علی نے بھی ایک حکم بنایا بھئی آپ میٹنگ کر کے اور یہ طے کریں کہ ہم دونوں میں کوئی مستعفی ہو اب مستعفی ہو جائیں امور خلاف پھر عوام پر چھوڑ دیں اور کہیں گے سب آپ دوبارہ اپنے خلیفہ کو منتخب کر لیں یہ طے ہو گیا اب ایک فرقہ یہ تھا کہنے لگے حاکم تو اللہ تبارک و تعالی تو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بندے کو حاکم کیوں بنا دیا تو انہوں نے کیا کیا حضرت علی کی تکفیر بھی کر دی اور حضرت امیر معاویہ کی تکفیر بھی کر دی یہ غالی گروپ جو حضرت علی ردی عنہ سے ملا تو اس کے بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیے گئے اب اس میں غروب مشہور ہوا شیعان علی قرآن مجید فرقان میں لفظ شیعہ استعمال ہوا جس کے معنی ہیں جماعت کے ایک گروہ کے تو وہ شیان علی کے نام سے موصوم ہوئے اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے وہ شیعہ بن گئے یا وہ جب صاحبہ کرام علیہ و ردوان پر تورہ کرنے لگے تو ان کو پھر راوضی کہا جانے لگا اب میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہتے ہیں اکبر کے دور میں ایک بہت بڑا مشتہد فیضی سے مناظرہ کرنے آیا اس زمانے میں جو نورتن تھے اس میں بڑے بڑے علماء تھے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اکبر کے زمانے میں جس سے وہ اسلام سے برگشتہ ہوا تو بڑے بڑے علماء تھے اس میں سے فیض علی فیضی اور یہ دو بھائی یہ, یہ اتنے ماہر تھے علوم کے کہ فیضی نے اکبر کے دور میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی اور وہ تفسیر غیر منقوط تھی پوری قرآن کی تفسیر میں کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا اور تفسیر لکھی اس نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ پوری تفسیر میں کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا راہ دع زی کوئی استعمال نہیں کیا اتنا ماہر خیر وہ مشتحد صاحب آئے تو فیضی نے سوچا کہ لمبا چوڑا مناظرہ کرنے میں تو وقت بھی لگے گا پتہ نہیں بادشاہ کی سمجھ میں آئی یا نہیں اس نے کیا شرارت کی کا ایک طرح سے یا ایک حکمت عملی کہیے کہ شاہی دربار میں جب مناظرے کے لیے پہنچا تو جوتے بغل میں دبا کر آئے شیعہ مناظر بھی کھڑا ہوا سب سے پہلے تو اکبر نے توکا کہ شاہی دربار کے آداب سے تم واقف نہیں بغل میں تم جوتے دبا کر کے آئے کن لگے حضور میں سنا تھا کہ شیعہ سے مناظرہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ جوتے چرا لیا کرتے اس لیے میں اپنے بغل میں دبا کر کے لاؤں تو شیعہ مولانا کا جھوٹ جھوٹ حضور کے زمانے میں تو شیعہ آتے ہی نہیں تو کون جوتے چورا تھا پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت یا تو یہ واقعہ ہے صدیق اکبر کے دور کا انہوں نے کہا بالکل غلط صدیق اکبر کے دور میں شیعہ پھر اس نے کہا تم ہو سکتا سے غلطی ہو گئی یہ واقعہ شاید پھر فاروق اعظم کے دور کا وہ مشتد نے کا بالکل غلط فاروق اعظم کے زمانے میں بھی شیعہ کلے لے اچھا تو پھر یہ واقعہ شاید حضرت عثمان غنی کے دور کا کہا اس وقت بھی شیانی تو انہوں نے کہا بھائی جب حضور کے زمانے نہیں تھے ابو بکر صدیقی کے زمانے نہیں تھے فاروق اعظم کے زمانے عثمان اب کہاں سے آگ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک نیا فرقہ ایک نیا طبقہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا مفتی شجاعت علی قادری صاحب کوئی دس بارہ سال ہو گیا ان کے انتقال دارالام جدیا میں پڑھاتے تھے دارال بھی وہ چلاتے تھے تو انہوں نے تیرویں صدی کے علماء پر جو سندھ کے ان کے مشاعر اور علماء پر پی ایچ ڈی کیا وہ مقالہ کراچ یونیورسٹی میں موجود ہے اس کی نقل بھی میرے پاس موجود پوری تیرہویں صدی میں انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد کوئی پوری تیرہویں صدی میں پورے سندھ میں کوئی شیعہ پیر یا عالم نہیں تھا پوری تیرہویں صدی میں اس مقالے میں موجود ہے جس کو کراچی سے پی ایچ ڈی جی کی ڈگری ملی یہ نیا فرقہ پھر اس میں سے کتنے فرقے بنے شاہ عبد العزیز محدید دہلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بارمی صدی کے عالم دین ہے شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی کے صاحبزادے تھے شاہ ولی اللہ محدی ویلوی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ان کے صاحبزادے تھے شاہ عبد العزیز محدید دہلوی نے ایک کتاب لکھی تحفہ شی حضرات کا بڑا زخیم اس میں انہوں نے شیعہ حضرات کے چوبیس فرقے گنا ہے. اس میں ایک نہیں حضرت علی کے زمانے میں تو ایک ہوگا مگر بارہویں صدی تک شیعوں کے چوبیس فرقے جو ہے وہ مہاراج وجود میں اگر دونوں کے مسائل اپنے اندر ایک دوسرے سے جدا اور شاہ عبد العزیز محدودی نے میں لکھا اور میں بھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس میں ایک فرقہ ان کا حضرت علی کو خدا کہتا شیوں کا جو غالی فرقہ یہ آپ آج بھی چلے جائیں یہ بلتستان اور شمالی جو پاکستان کے علاقے ہیں یہاں چلے جائیں یہاں اب بھی وہ فرقہ موجود ہے جو حضرت علی کو معذ اللہ خدا کہتا اور وہ قرآن کی عائد پیش کرتا وہ علی العظیم حالانکہ اللہ تعالی کے اسمائے گرامی جو ہیں اس میں ایک نام علی بھی تو علی العظیم سے مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہل علی العظیم وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انو کی ذات جو ہے وہ مراد لیتے تو سب سے غالی فرقہ جو ہے شیوں کا وہ حضرت علی کو خدا مانتا اور یہاں کراچی میں بھی ہے ان کی علامت یہ ہے کہ جب آپ کو سلام کریں گے تو السلام علیکم نے کہیں مولا علی مدد ان کا سلام یہ فون پر بھی کہیں گے مولا علی مدد یہ وہ طبقہ ہے جو حضرت علی کو معذلہ خدا مانتا تو یہاں تک بات پہنچ گئی جو بلتستان گلگت میں اب بھی موجود